بس اللہ علی محمد و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ وب شاہ باقی تمام سامعین بخاراً رنگ بردر سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہم. ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج ہے چار سو تینتیس ابلک پچہتر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 ان کے ترجمہ ہے اور بنداخی نے جو ترجمہ کیا کیونکہ ان کے کی ترجمہ میں سادہ عبادت تابودن کے معنیٰ صرف عبادت کا معنیٰ لکھا ہے سادہ عبادت کے معنی میں اور حکن کے معنی ہو گئی غلام کے کی معنیٰ کیا ہے اور بند آخیر نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں جو ہے تابودن کا جو دقیق معنیٰ ہے یہ ہاں معنی ہے سر تسلیم میں خم ہونے کا جو مفہوم ہے اس میں جو کہ عبادت سے بالا تر ہے ہاں جی اس معنیٰ کو بنداخی نے مد نظر رکھتے ہوئے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 اور جو ہیں رقق تو رقن بھی یعنی ایک تو اسلو کا فیل مقدر کا معقول بھی ہو سکتا ہے تو پھر اے اللہ ہم تجھ سے تیرے غلامی کی توفیق چاہتے ہیں تیرے غلامی کا سو جو سوال کرتے ہیں مطلب کیا اے اللہ ہم اس کی سچی غلامی کی توفیق چاہتے ہیں اور ہم اس نے اللہ تعالیٰ کی سچے غلامی کی توفیق چاہتے ہیں اسلو کا رکن پھر یہ معنیٰ بن جا ہے لیکن اگر اسی مادے سے فیل مقدر ہو تو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 بندے کا مولا اور رضا اور بندے کے ارادہ اللہ کی اور اپنے مولانا کے رضا ارادے میں فانی و گم ہوتا ہے اور بندہ ہمیشہ مولانا کے ہر حکم کا منتظر رہتا ہے اور جو ہی حکم ملا سر تسلیم میں خم ہوتا ہے اور عقیقی بندہ بند خدا یہی مومن فرد ہے ٹھیک نہیں جی حقیقی بند خدا یہی مومن فرت ہیں جو اللہ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم میں غم لیتے ہیں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 ہلاکہ سچا غلام بندہ بن کے رہنے کی توفیہ پر